السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیه وعلى اله وعلى علی اصحابہ ومن اهتدى بهذه واستن بسنته الیوم الدین اما بعد انس عبد ربی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وأوجذ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك واتمع فإنه الفقر الحاضر وصل سلاتك وأنت موضع وإياك وما يعتذر منه رواه الإمام ابن ماجہ فی, س... فی مسندہ فی سننی وغیرہ مین المحدسین وسا الامام البانی رحمۃ اللہ علیہ فی الجام فی صاحی الجام ثغیر معذد ناظرین و عین آج اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں کے تذکرے کا دن ہے اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کیسور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار اہم وصیتیں بیان کی ہیں اس حدیث کے روایت کرنے والے سات بن بھی عقاص اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سات بن بھی عقاص اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی مشہور صحابی ہیں اسلام کے نامور کمانڈر بتل جلیل مشہور سپ سالار عظیم کمانڈر سعید بن بنبی عقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں اور غزوات میں شرکت فرمائی اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر سترہ سال کی تھی اور وہ پہلے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں امام امداد البر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ساتویں شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا بخاری کی حدیث بھی اس طرح کی آتی ہے حالانکہ انہوں نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ ماں اسلم حدُ الفلی اللہ فلیم لذیح اسلم توفیح کی جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ لقد مکس تو سب عطایہمن اور میں سات دن رکا رہا وہ ان لث الصلاسلام اور میں اسلام کا تیسرا شخص ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حالانکہ ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ وہ ساتویں شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو بول کیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور اطلاع کے مطابق یہ بتایا کہ میں تیسرا شخص ہوں جنہوں نے اسلام کو بول کیا اس لیے کہ شروع شروع میں اسلام لاتے تھے اپنے اسلام کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہو پاتی تھی اس لیے اپنی اطلاع اور علم کے مطابق ہست صادقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں تیسرا شخص ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور تیسرے شخص سے مراد ان سے پہلے دو شخص سے مراد ان کی کون ہیں ایک تو حضرت ببکر صدیق ہیں اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں کے کیسور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے مراد لیا تو انہوں نے اپنے علم اور اطلاع کے مطابق یہ لوگوں کو بتایا کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اسلام جب قبول کرتے تھے مکے کے اندر تو اپنے اسلام کو لوگ چھپاتے تھے ظاہر نہیں کرتے تھے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ کتنے لوگوں نے بھی تک اسلام قبول کیا ہے تو یہ شروع شروع میں یعنی اسلام جب اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کیا ساتویں دن گویا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا جیسا کہ کی وہ اس کے تعلق سے بیان کرتے سن سترہ ہجری کے اندر جو عظیم جنگ لڑی گئی فارسیوں سے اہل فارس یعنی ایرانیوں سے اب اس کا نام ایران ہے پہلے وہ اہل بلاد فارس کے نام سے معروف تھا کیونکہ وہاں کے لوگوں کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی تو اس کے قائد جو تھے امیر تھے کمانڈر تھے یہی سادر بقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمایا اور اس طریقے سے جو کفار تھے اور جو ستاروں کی اور آگ کی پوجا کرنے والے تھے اللہ رب العالمین ان کو شکست فاس عطا کی یہ پہلے شخص ہیں جن کا خون اللہ کی راہ میں بہا اور سب سے پہلے انہوں نے اسلام کے اندر تیر اندازی کی اور یہ ان دس صاحب کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی اور ان چھ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعورہ کے اندر منتخب کیا تھا ہفتے سات بھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ لوگ تھے ایک تو زبیر علی سعد الرحمن بن عوف طلحہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین انہیں میں سے سعد ابوقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ نے کمیٹی بنائی تھی ان میں ایک شخصیت بھی تھے اور اس طریقے سے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر اٹہتر سال کی تھی بقی کیندر ان کو دفن کیا گیا سن پسپن ہجری کیندر ان کی وفات ہوئی سعد عبقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ایک نامور اور جی القدر صاحبی اور اس طریقے اسلام کے ایک نامور سپوت اور کمانڈر اور بطل جلیل اور بہادر اور شپ سالار سعدم بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے کھانا پینا بند کر دیا جب تین دن لگاتار گزر گیا تو گشی تاری ہوگی اور زمین پر گر گئی اور ان کے کسی دوسرے بھائی نے ان کو پانی پلایا تو ہنستے سعد نبوقا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ماں تم اس بات کو جانتی ہو کہ اگر تمہارے پاس سو جانیں بھی ہوں اور سب کے سب ایک ایک جان نکل جائے تو بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا تم چاہو تو کھاؤ اور چاہو تو نہ کھاؤ اور اس طریقے سے پھر انہوں نے کھانا شروع کر دیا یعنی اس طریقے سے ان کے دل کے اندر اسلام پیوست ہو گیا سترہ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس طریقے سے ان کے بڑے کارنامے ہیں اور ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں اور انہوں ہی نے کوفہ کو آباد کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کہنے پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ یہ بستی آباد کی گئی آباد کرنے والوں میں ہستے بن بقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو یہ مختصر تعارف ہے ان کا ہستے بن بقاص رضی اللہ تعالیٰ عہوں کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے نبی سے کہا کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے اور اختصار کے ساتھ وسیعت کیجیے یعنی بہت لمبی وصیت نہ کیجئے کیونکہ لمبی باتوں کو یاد کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مختصر طور پر مجھے نصیحت کیجئے پھر عمانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اختصار کے ساتھ ان کو چار وصیتیں فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد تھے ہادی تھے معلم تھے اور لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے آپ کو جمام القلی فرمایا تھا مختصر الفاظ ہوا کرتے تھے الفاظ زیادہ نہیں ہوتے تھے مختصر کم الفاظ لیکن الفاظ کے اندر بہت زیادہ معانی اور الفاظ کے اندر بہت زیادہ حکمت اور معرفت کی باتیں ہوا کرتی تھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ رب العالمین نے خصوصی فرمائی تھی اور آپ نے امت کو ہر خیر کی طرف رنمائی کر دی ہے ہر شر سے آپ نے امت کو لوگوں کو بنا کر دیا ہے اور لوگوں کو ڈرا دیا ہے, بتا دیا ہے تو آپ نے وصیت کرتے ہوئے چار چیزوں کی وصیت فرمائی تھی چاروں وصیتیں تو آج کے درس میں ہم نہیں ذکر کر پائیں گے البتہ شروع کی دو وصیتیں انشاءاللہ اللہ تفصیل کے ساتھ خطرے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی پہلی وصیت ہمارے ابھی نے فرمائی علیہ کبیل ایاس میم معافی احدیناس لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان سے مایوس ہو جاؤ یعنی لوگوں سے پانے کی امید مت رکھو ان کی جیبوں پر تمہاری نظر نہ نہ ہو اور تم لالچ بھائی نظروں سے ان کو نہ دیکھو دینے والا بنو کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے اور اونچا اور بلند ہوتا ہے لوگوں سے کچھ نہ مانگو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ کیونکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں ذلت ہے رسوائی ہے لوگ اسے پسند نہیں کرتے یہ تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ سے جتنا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے دنیا والوں کے برعکس آپ دنیا والوں سے اگر مانگیں گے لوگوں سے مانگیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے لوگ آپ کو دیکھتے ہی راستہ چھوڑ دیں گے کہ آ رہا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے مانگنا چاہتا ہے کمی ہے کسی چیز کی اور وہ آپ سے بچنے کی کوشش کریں گے جھوٹے بہانے بنائیں گے کہ تاکہ وہ آپ سے ملاقات نہ کریں آپ ٹیلی فون کریں گے آپ کا ٹیلی فون نہیں اٹھائیں گے بہت اسرار کریں گے بار بار فون کریں گے تو مختلف بہانے پیش کر دیں گے کہ میں مصروف تھا میں دیکھ نہیں سکا میرا موبائل سالن پر تھا حالانکہ ممکن ہے کہ سالن پر رہا ہو لیکن یہ بھی قوی امکان ہے کہ سالن پر نہ رہا ہو اور وہ بات ہی نہ کرنا چاہتے ہوں کیونکہ جو مانگتا ہے اس کی قدر اور اس کی عزت لوگوں کی نظروں سے کم ہو جاتی عزت نفس کے خلاف ہے یہ خدا کے خلاف ہے اس نے ماں نے بھی نہیں فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے ان, ان کے ہاتھوں میں ہے ان سے تم مایوس ہو جاؤ ان سے مت مانگو مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے جو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے جو مانگتا نہیں اسے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ نے فرمائے کہ وہ اللہ فضل ہی اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو اللہ ہی نے سب کو دولت دیا ہے جسے تم مانگتے ہو اسے بھی اللہ نے دیا لہٰذا تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ سے سوال کرو اور وہ میں حسب جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ ہر بلامین اس سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے لہذا اللہ پر توکل کرو اللہ پر اعتماد کرو لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ لوگوں سے مت مانگو لوگوں سے امیدیں مت رکھو اللہ تعالی سے امید رکھو لوگ کیا کریں گے لوگ بہت اگر دیں گے بھی تو معمول ہی دیں گے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ رب بلامین دینے والا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور سب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کی مراد پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر کے اندر،, اندر سوئی ڈالنے سے کمی آتی تو اللہ تعالیٰ وہ ہاب دینے والا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے مانگیے اللہ تعالیٰ سوال کیجیے اپنے قوت بازو پر بھروسہ کیجئے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ لوگوں سے امیدیں مت رکھو یہ ہمارے نبی نے فرمایا تو بہت اجزام اور بہت اہم وصیت کی اور کسی سے کچھ نہ مانگنا یہ بہت بڑی خسلت ہے بہت بڑی یہ بہت عظیم اچھی عادت ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور لوگ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اللہ کے صلی اللہ وسلم کی سوال یہ حدیث ہے عز حدف دنیا و حبو اللہ دنیا سے بے رقبت ہو جاؤ دنیا کے پیچھے مت بھاگو زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا دے گا وضحد فیمنس اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف لوچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو بے رغبتی کا اظہار کرو او کیوں اس لیے کہ وہ بکنس لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور وہی لوگوں کی نظر میں محبوب ہوتا جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا جو لوگوں سے نہیں مانگتا جو لوگوں سے مانگتے ہیں ایسے لوگوں کی عزت کم ہو جاتی ہے ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظروں کے سامنے کم ہو جاتا ہے تو ہمارے امی نے فرمایا کہ اور یہ حدیث حسن ہے امام علماء رحمۃ اللہ اب نوازا اس کو حسن قرار دیا ہے خود ابن نوازا رحمۃ اللہ علیہ اور امام راقی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور دیگر محدثین اور علماء تو یہ بڑی عظیم وصیت ہے ہم سب کے لیے پوری کائنات کے لیے ہر انسان کے لیے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف لالچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے اللہ پر توقل کرے اللہ پر اعتماد کرے پینات کرے اور اس کے سے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے کسی اور سے نہ مانگے دوسری وسیع تمام فرمائی نے فرمائی کہ وہ تما فعن اور لالچ نہ کرو لالچ نہ کرو کیونکہ وہ فقر ہے یعنی موجود فقر ہے وہ کیونکہ جو لالچی ہوتا ہے انسان ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے لالچی انسان ہمیشہ فقیر رہتا ہے اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو وہ فقیر ہی وہ لالچی ہی رہتا ہے فقیر ہی رہتا ہے اللہ, اللہ کی دی ہوئی دولت کو لا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا کیونکہ اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے دنیا کے معاملے میں اس سے زیادہ جو دولت والے ان کو دیکھتا جب انہیں دیکھتا ہے تو ان کی دولت کے سامنے اسے اپنی دولت حقیر اور کم نظر آتی ہے لہذا ہمیشہ دنیا کے پیچھے پا رہتا ہے اور اپنے آپ کو فقیر سمجھتا اپنے آپ کو فقیر سمجھتا اسے دنیا کے معاملے میں انسان کو اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے اسے پہلے حدیثیں گزر چکی ہیں ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اس کے تعلق سے کہ جو تم سے نیچے اس کی طرف دیکھو اور جو تم سے اوپر اس کی طرف نہ دیکھو دین کے مقابلے میں معاملے میں ہمیں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے انسان کے درکنات ہونے چاہیے اللہ کے فیصلے پر زامندی ہونی چاہیے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے اور لالچ کرنا بخالت کرنا حص رکھنا ناجائز تما کرنا یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ سب کے سب غلط چیزیں ہیں اور اس طریقے سے اس سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے اس میں دین کی بربادی ہوتی ہے برکت ختم ہو جاتی ہے اور نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے جو انسان ہمیشہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا انسان شکر نہیں ادا کرتا ہے جو لال لالچی ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ اپنی دولت کو کم اور حقیر سمجھتا ہے اور ہمیشہ دولت کے پیچھے دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ ابامن کی نعمت ختم ہو جاتی اور وہ نعمت اٹھا لی جاتی ہے شکر کرنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں شکر نہ کرنے سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے انسان ہمیشہ ہمیش فقر و فاقہ کے اندر مبتلا رہتا ہے وہ حقیقت مالدار تو ہوتا ہے اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے اس لیے ہمیشہ فقر و فاقہ ہی مبتلا رہتا ہے آپ اسے دیکھیں گے کہ مال گن گن کر کے رکھتا ہے خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں اور جو مستحق لوگ انہیں بھی نہیں دیتا اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر شو کرتا ہے کہ میں تو بہت فقیر ہوں میں تو بہت محتاج ہوں غریب ہوں اور اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھ کر کے اسی باتیں کرتا ہے اس لیے اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے دل کے اندر فقر و فاقہ ہو جاتا ہے اور اس کو خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی اور پھر ایک دن دنیا سے چلا جاتا اور یہ مال اس کے لیے وہ جان بن جاتا جی اور وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے چلا جاتا انسان کا مال وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے جو کھا پی لیتا پہن لیتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے جو انسان مال چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ اس کا مال نہیں ہوتا بلکہ اس کے ورثہ کا مال ہوتا ہے جی وہ اس کا مال نہیں ہے تو ایسا انسان جو لالچی ہوتا ہے ہمیشہ فقیری رہتا ہے تو میں نے فرمایا کہ لالچ مت کرو کیونکہ لالچ بہت بری بلا بہت بری عادت ہے یہ لالچ کرنے سے انسان کے اندر بخالت آتی ہے اور ہر لالچی بخیل ہوتا ہے اور ہر بخیل لالچی ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اس لیے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لالچ مت کرو کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا فرماتے ہیں کہ تقلم ظلم ظلما یوم القیامہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں تاریکی ہے یہ ظلم جی اور وہ تق و شح اور شہ سے بچو شح کہتے ہیں تما اور لالچ کو بخیلی اور کنڈوسی کو بھی کہا جاتا ہے اور ہر لالچی بخیل ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے اور ہر بخیل لالچی بھی ہوتا ہے ہمارے بنفرائے کی فعین نشو ہے احل کا منکانہ مَنْ قبل کو شہ اور تما اور لالچ دنیا طلبی اور حرص نے انسان کو اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ہلاکوں برباد کر دیا ہم لم انفک دما اہم اس بات نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ لوگوں کے کا خون بہائیں استحل و اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو حلال سمجھنے کس چیز نے شوہیں ہرس اور لالچ نے دنیا طلبی نے اور دنیا کو اکٹھا کرنے کی جو آرز ان کی تھی انہوں نے اس بات پر ان کو بھارا کہ لوگوں کے خون بہائیں اور حرام چیزوں کا ارتکاب کریں اس لیے آپ دیکھیں کہ جو انسان لالچی ہوتا ہے اور مال اور پیسہ گن گن کر کے رکھتا ہے اس کے پاس کنات نہیں ہوتی وہ مال جمع کرنے کے لیے ہر حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے اور حرام چیز کو اپناتا ہے اس کو مال چاہیے بس اسے کوئی غرض نہیں کہ وہ طریقہ حلال ہے حلال نہیں ہے وہ مال حلال ہے حلال نہیں اسے کوئی اس کو غرض نہیں ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو اکٹھا کر لے مال کو اکٹھا کر لے حالانکہ اس سے اتنی ہی ملتی ہے دنیا جتنا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے اس کے زیادہ محنت کرنے سے غلط راستہ اپنانے سے زیادہ تکلیف اٹھانے سے اس کو زیادہ دنیا نہیں ملتی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ رب نے اس کے لئے لکھ دی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس سنزمالک ضلع فرماتے ہیں کہ منکانت الآخرتحم جس آدمی کی نیت اور مقصد آخرت ہو یعنی آخرت کی فکر ہو آخرت کو بنانا اور سوارنا ہو آخرت کا خوف ہو جا اللہ گناہ فی فقل بھی اللہ اقبام اس کے دل کے اندر مالداری رکھ دیتا ہے اگرچہ اس کے پاس مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مالدار ہوتا ہے کیونکہ مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے مالداری دل کی مالداری کا نام کہ انسان دل سے مالدار پیسہ خرچ اس کے پاس کم ہے لیکن دل کی مالداری اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ جمع الہ شملہ اور اللہ اقبام اس کے پھیلے اور منتشر جو امور معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کر دیتا ہے ان معاملات کو اللہ تعالیٰ صحیح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے وہ اطتو دنیا وحراغما اور اس کے پاس دنیا آتی ہے زلیل ہو کر کے یعنی ہر حال میں دنیا اس کے پاس آتی ہو دنیا کو نہیں چاہتا لیکن پھر بھی دنیا خود بخود چل کر کے اس کے پاس آتی کیونکہ اس کا مقصد آخرت کی طلب ہے آخرت کی فکر ہے دنیا اس کا مقصد نہیں وہ من کانت دنیا ہم مو اور جس آدمی کی نیت دنیا ہی ہو دنیا طلبی دنیا کے پیچھے پڑے رہنا سرپٹ گھوڑے کی طریقے اس دنیا کے پیچھے دوڑنا اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے صرف دنیا اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو جا اللہ فخر بہ آئے تو اللہ ابراہیم اس کی دونوں نگاہوں کے سامنے فقر کو رکھ دیتا ہے یعنی ہمیشہ للچائی ہوئی نظروں سے لوگوں کی دولتوں کی طرف دیکھتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ بچے کی آنکھ میں بھوک ہوتی ہے ایسے اس کی آنکھ میں فقر و فاقہ ہوتا ہے ہر اس شخص کو جیسے مال میں بڑا اسی کی طرف دیکھتا ہے ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی آنکھوں کے اندر فقر کو ڈال دیتا ہے وہ فرق شملہ اور اللہ ابراہین اس کے جو بنے ہوئے کام اس کو بھی بگاڑ دیتا ہے یا اس کے پھیلے ہوئے کام کو اللہ تعالیٰ اور الگ کر دیتا ہے جی اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور زیادہ حموم و ہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے پریشانیوں اور تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اسے سکون نہیں ہوتا اس کو اطمینان نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مقصد سے دنیا کو طلب کرنا ہوتا ہے اولمیاتی ہی منت دنیا علامہ قدر اللہ اور دنیا اس کے پاس اتنی آتی ہے جتنا اس کے لیے مقدر کر دیا گیا اسے زیادہ نہیں آتی جتنا مقدر اتنا ہی ملے گا انسان کتنا محنت کر لے حرام طریقہ بھی اپنا لے جو اللہ نے لکھا اتنا ہی اس کو ملے گا تو اب زیادہ کر لینے سے حرام طریقہ اپنا لینے سے مال زیادہ نہیں ملتا وہ مال اس کو ملنے والا تھا لیکن اس نے جلد بازی کی اور اس طریقے سے ناجائز طریقے کو استعمال کر لیا اس عدیز کی شرح میں یہ حدیث صحیح حدیث ہے اس حدیث کی شرح میں ترمیزی اور بن ماضا کی حدیث رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اس کی شرح میں امام سندھی ابن ماجا کا جوشیا لکھا اس کے اندر فرماتے ہیں کہ انہ کہ بندے کے لیے اللہ ہربلامی نے جو رزق لکھ دیا وہ لامہ یقینی طور پر اس کو رزق اور روزی آ کر کے رہے گی الا ان تلب الآخر یاتی بلا تعب ہاں جو آخرت کا طالب ہوتا ہے بغیر تعب اور محنت اور کوشش کے دنیا اس کے پاس آ ہے وہ آخرت کی طلب ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے مال کماتا ہے کم محنت کرتا ہے اور زیادہ تعب نہیں کرتا اللہ کی رضا جو ہی اس کا مقصد ہوتی ہے تو وہ دنیا اس کے پاس آتی ہے بغیر زیادہ محنت کے من طلبا دنیا تہی بیتا ابن اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے تو دنیا اس کے پاس تعب اور مشکل سے آتی ہے کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے پا رہتا ہے خوب محنت کرتا ہے اور اس طریقے سے جو اللہ تعالی کی جو واجبات ہیں فرائض ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے حرام چیزوں کے ارتقاب کرتا ہے دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے خود محنت محنت کرتا ہے دین کے لیے آخرت کے لیے اتنی محنت نہیں کرتا جتنی محنت دنیا کے لیے کرتا ہے اور ہر طریقہ اپناتا ہے کہ ہم کو مال چاہیے بس اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی سروکار نہیں ہے فطالب الآخر قدم آبین دنیا والا آخرہ جو آخرت کا طالب ہوتا ہے دنیا اور آخرت کو اکٹھا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتا ہے فعین المطلوب امن جمع المال اور راحف دنیا کیونکہ مال اکٹھا کرنے کا مقصد کیا مطلوب کیا ہے دنیا کے اندر راحت تو اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے راحت بھی اس کو مل جاتی ہے دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے وہ قد حسلتالآخرہ اور یہ دونوں چیزیں یعنی چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ طالب دنیا خط خسرت دنیا والا اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے جس کا مقصد صرف دنیا ہی دنیا ہے اللہ کے لیے نہیں آخرت کے لیے کچھ نہیں حاصل کرتا تو دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اس کو مل جاتا ہے لہو فی الدنیا تا فی انفی طلب دنیا کے طلب کرنے میں اسے تاب ہوتا پریشانی ہوتی ہے فائیو فائدے تو فی المال مال ادا فاط تو لہذا مال میں کیا فائدہ ہے جب انسان کو راحت ہی نہ ملے راحت ہی نہ ملے کتنی عظیم بات کہی ہے کتنی قیمتی بات کہی ہے امام سندی رحمت اللہ علیہ نے ابن ماجا کے میں تو دنیا انسان کو اتنی ہی ملے گی جتنے اللہ حرکن نے اس کے لکھ دیا اس طریقے سے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدی سے جریب عبداللہ رضی اللہ انہو سدیش کے روایت کرنے والے فرماتے ہیں اے لوگو کہ ماں نبی نے فرمایا الناس اے لوگو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو وہ اجملوف طلب اور طلب میں مال کمانے میں تم کیا کرو صحیح راستہ اپناؤ فنب سن لن تموت حتست کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنی روزی کو مکمل نہ کر لے کوئی بھی جان اس وقت دنیا اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گی جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے وہ اب تانہ اگرچہ تاخیر ہی کیوں نہ ہو مل کر کے رہے گی روزی جتنی اللہ تعالی لکھ دیا جیسے انسان کو موت آتی لا محالہ ایسے انسان کو رزق بھی لا محالہ آئے گا بس انسان کو صبر کرنا چاہیے جائز و استعمال کرنا چاہیے اللہ کی ہر چیز کا وقت ہے تو روزی کا بھی وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ کب انسان کو روزی ملے گی جیسے شادی کا وقت متعین ہے اور اس کے سے بیماری کا وقت متعین ہے موت کا وقت متعین ہے ایسے اللہ حبلامین نے ہر چیز کا ایک وقت لکھ دیا انسان کو صبر کرنا ہے کناعت کرنا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے اور جو جائز اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا ہے اور مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا ہے دنیا کے لیے نہیں دکھانے کے لیے نہیں کے لیے نہیں اگر یہ ساری چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لیے دنیا کو آسان کر دیتا ہے اور دنیا آتی ہے اس کے پاس چل کر کے اگرچہ دنیا کو نہیں چاہتا ہے پھر فرمات اللہ اللہ سے ڈرو آج منوف طلب اور طلب میں روزی کی تلاش میں صحیح طریقہ اپناؤ خود ما حل جو حلال چیزیں ہیں وہ کو کو و وہ دا ہر اور جو حرام ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دو ان سے بچو ابن مادہ کی صحیح روایت ہے مام رحمت اللہ اس کو صحیح قرار دیا تو انسان صبر نہیں کر پاتا ہے اور غلط طریقہ اپنا لیتا ہے جیسے انسان کی شادی ہوتی ہے اور بچہ ملنے میں کچھ تاخیر ہوتی ہے صبر نہیں کر پاتا غلط طریقہ اپنا لیتا ہے لیکن اسے اولاد ملتی ہے اسی طریقے سے انسان کے لیے اللہ نے رفق لکھ دیا ہے لیکن انسان صبر نہیں کر پاتا اس وقت تک انتظار نہیں کر پاتا جو وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے اور پھر غلط طریقہ اپنا لیتا ہے اور اس طریقے سے حرام کھوری کے اندر ہو جاتا ہے تو بڑی عظیم حدیث ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اگر انسان کے پاس بغیر مانگے کوئی چیز آ جائے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی انسان کسی کو توفہ دیتا ہے کوئی مال دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے لاکس حدیث ہدیہ دو اور آپس میں محبت پیدا کرو ہدیہ دینے سے توفہ دینے سے ایک دوسرے کو کھلانے سے دعوت دینے سے محبت بڑھتی ہے جی تو اگر بغیر مانگے اور بغیر لالچ کے بغیر ہرس کے کوئی چیز انسان کے پاس آتی تو انسان اس کو لے لے اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں یہ جائز آ روزی ہے جو اللہ بلامن نے اس کے لیے بھیجی ہے اس کو لے لینا چاہیے ہستی عمر رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ قسور صلی اللّہ علیہ وسلم مجھے دیتے تھے تو میں کہتے تھے میں کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ جو محتاج آپ ان کو دی دیا کریں تو ایک مرتبہ اللہ کسور صلی اللّہ علیہ وسلم نے مجھے مال دیا تو میں نے کیا کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے زیادہ جو ضرورت مند ہے آپ تمہارے بن فرما خود ہو تم اسے لے لو اوما جا کے منہاد اور تمہارے پاس اس مال سے جو اس میں سے جو کچھ آئے اسے لے لو وہ انطغیر مشریفین فخ ہو تمہاری تمہارے پاس لالچ نہیں ہے اور نہ ہی تم مانگنے والے ہو سوال کرنے والے ہو تو تمہارے پاس مال جو آئے کچھ بھی اسے لے لو یعنی تمہاری یعنی تمہاری حرس نہیں ہے بغیر تما کے بغیر ہرس کے یہ تمہارے پاس مال میں سے آجا اسے لے لو اور جو تم نے نہیں مانگا ہے اور تمہیں دیا جا رہا اس کو لے لو امالا فلاں بہو نفسک اور جو ایسا نہ ہو تو پہ نفس کے پیچھے نہ پڑھو یعنی اب نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ پڑھو لوگوں سے مانگتے نہ پھرو ناجائز امیدیں مت رکھو لوگوں سے اور اس طریقے سے لوگوں سے مانگتا نہ پھرو تمہارے میں نے فرمایا کہ جو بغیر مانگے اور بغیر کسی حرص اور کے آپ کے پاس آ جائے اسے آپ لے لو اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ اس کے اپنے نفس کے پیچھے مت پرو تو یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تو بغیر مانگے اگر انسان کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے روزی ہے حلال روزی انسان کو اسے لینا چاہیے یہ دو وصیتیں آج کے اس درس میں اس کی شرح کی گئی انشاءاللہ باقی جو دو وصیتیں ہیں آنے والے اتوار کو انشاءاللہ اگر زندگی باقی ہے تو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان وصیتوں پر قائم رکھے امین و صلی البینہ محمد والا علیہ و صابین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ